ایک انسانہ سمارٹ فون آئیے گا اس کا عنوان ہے جیسے کو تیسا اکرم بڑے حوصے والا تھا اسے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا غصہ نہ کرتا بس تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاتا اس کی یہ سنجیدگی بھی لمحوں کی ہوتی تھوڑی دیر میں نارمل ہو جاتا کیا بات ہے پہاڑ جگڑے کا بالک تھا شاید یہ اسے ورثہ میں ملا تھا اس کا بات بھی کماغ برداشت اور صبر کا مالک تھا زبان میں لکنٹ تھی بہت سے اس, اس, اس خامی کے سبب سبب لوگ لوگ اسے اکو توئے تو کر پکار ذرا غصہ نہ کرتا جو زہر ہوتا جیسے اس کا نام ہی اکو تو رہا ہو ایک دن پتہ نہیں اسے کیا سوجی جو ہم سبھی کا شولی تھا سے کہنے میری طرح دکھا دو میں سب کو کی مٹھائی کھلواؤں گا نے دو تین بار منہ سوارا پھر ہو اسی طرح کی باتیں کرنے لگا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے حد سے زیادہ اس طور سے باتیں کرنے کی مشق کی سب حیران رہ گئے گئے اور اور ایک دو کا موں دیکھنے لگے اکو تو تو کو مٹھائی پر گئے اس نے بڑی خوشدیلی سے مٹھائی کھلائی اب جب وہ ہمارے درمیان بیستا ہے ایک دو باتیں اکو کے طور پر ضرور کرتا ہے ہاں اکو موجود ہو تو سمجھ نوائی کہ اکو نے یہ شرط کیون لگائی تھی شاید اسے امیر ہی نہ تھی کہ وہ اس طور سے باتیں کر سکے گا اس بات کو کئی ماہ گنر گئے اکو کو شرارت سے اسے وہ تو بڑھتا اس پر بڑا گرو ہوا اب کے اب کو خوب ہدا اس کا تیرنا بڑا ہی ही تھا اس کے بعد جب بھی ہمیں سے کوئی شور مور میں ہوتا امرو تو اسے عمرو توتلا اور اس کی برہواسی سے خوب اندوز ہوتے ہیں. پھر کیا تھا امر توتلا اس کا نام پڑ گیا جب وہ چیڑتا توے کہتے ہیں جب جیسے کو پیسہ جو بیت ہو گے وہی کاٹو گے آج دونوں کو دنیا چھوڑے بیت گئے, گئے. لوگ اکو کو اکو تو, تو کہہ کر بہت کم یاد کرتے ہیں اسے صرف اکو ہی کہتے ہیں جبکہ امرو کو امر توڑا کہہ کر یاد کرتے ہیں حالانکہ وہ سرے سے توترا تھا ہی نہیں گویا مرنے کے بعد بھی جیسے کو پیسہ لاہک میں نہ اتر سکا شکریہ جناب